ولاواز ولسمان المطل قطلا معروف القدری وصف و مجل كان الجل معلوم بے کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا بھئی کہ بے کس سے منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول یہ قولی بے تھی قول کے ذریعے مولانا اور میں نے بتایا تھا جیسی ایجاب و قبول ہوتا ہے بہ ہو گئی مولانا بس اب مبیہ کا مالک کون بن گیا مشتری مالک بن گیا فوراً اب وہ کہے نہیں میں نہیں لینا چاہتا نہیں بھائی بس بہ ہو چکی ہے شرح اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا لینا پڑے گا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک عاملی بیا بھی ہے ہم عموماً جو بوہا کرتے ہیں وہ تقریباً اکثر ساری کی ساری تقریباً وہ بیات آتی ہیں عاملی بیا مولانا جس میں کیا ہے ایجاب و قبول نہیں <تصفيق> ہوتا مولانا سورہ سمجھ میں آپ بازار وغیرہ بھی جاتے ہیں آپ خود دیکھ لیں ایجاب و قبول نہیں ہوتا چیز لیتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور اٹھا کر لے آتے ہیں سمجھ میں آپ اگر بحث بھی کر لی پیسوں پہ بحث کر لیتے ہیں لیکن ایجاب و قبول ہوتا ہے باقاعدہ پھر پیسے مقرر ہو گئے اس نے کہا تھا تین سو آپ نے کہا نہیں ڈھائی سو دو یا سوا دو سو میں دو بحث ہوتے ہوتے اس نے آپ کو دو سو پچاس میں دے دی مولانا بس آپ دو سو پچاس نکال کے اس کو دیتے ہیں چیز اٹھا کے لے آتے ہیں کوئی ایجاب ہوا میں نے آپ کو یہ چیز ڈھائی سو میں بیچ دی آپ نے کہا میں نے آپ سے یہ چیز ڈھائی سو میں خرید لی ایجاب و قبول ہوتا نہیں ہوتا یا ہوتا بھی ہے ایجاب قبول نہیں قول آتا بھی ہے تو امر ہوتا ہے امر مولانا اور امر تو کیا ہے مستقبل ہے اور مستقبل کے سیگے کے ساتھ تو بے منعقد نے آپ نے پڑھا تھا یا صرف ماضی کے سیگا ہونا چاہیے یا کون سا ہونا چاہیے حال کا ہونا چاہیے سورج سمجھ میں آئی بھائی تو آپ کوئی چیز لیتی بھی ہیں بھائی یہ چیز مجھے دے دو یہ فلاں چیز مجھے تیس تیس روپے کی دے دو یہ تو امر ہے مولانا اس کو حجاب ہم نہیں چیز لے لیتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں یہ ہی ہے اچھا اور آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ بیہ ہو جانے کے بعد لازم ہو جاتی ہے دونوں میں سے کسی کو بھی خیار نہیں رہتا ہاں تین قسم کے خیار آ سکتے ہیں مولانا اول کیا ہے خیار عیب دوسرا خیار رویہ تیسرا <تصفح> خیار شرط خیار شرط بھئی. سمجھ میں ان کے آگے باقاعدہ باپ بھی آنے والے ہیں بھائی خیار شرط کس کو کہتے ہیں کہ بائیں مشتری میں سے کوئی ایک بے کو فسخ کرنے کا اختیار رکھ لیتا ہے کہتا ہے بھائی میں یہ کتاب میں نے آپ سے تیس روپے میں خرید لی لیکن مجھے اختیار ہے میں تین دن میں فسخ کرنا چاہوں تو بے کو فسخ پھنس ایک دن میں فسخ کرنا چاہوں تو فسخ زیادہ سے زیادہ تین دن تک ہو سکتا ہے اس سے کم جتنا مرضی رکھ لیں ایک گھنٹے کا رکھ لیں میں چاہوں تو ایک گھنٹے تک اس بے کو کیا کر سکتا ہوں یہ <سؤال> کیا کہلاتا ہے خیار <سؤال> شرط کہلاتا ہے سمجھ میں آیا خیار شرط کہلاتا ہے لیکن یہ طے کرنا پڑتا ہے یہ بائ بھی رکھ سکتا ہے مشتری بھی اپنے پاس یہ خیال رکھ سکتا ہے جو رکھے گا اس کو یہ خیال حاصل ہو جائے گا اتنی ہی مدت تک کے لیے اور جبکہ دو اور خیار ہیں مولانا رویت یہ خود بخود آئیں گے ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پر. ہاں اگر چیز آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے بہ کے وقت دیکھ لی یا پہلے ایک آدھ دن پہلے دیکھ لی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اب خرید رہے ہیں تو اب خیار رویت نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی جس وقت خرید رہے تھے میں نے اس وقت نہیں دیکھی میں نے تو کل دیکھی تھی سمجھ میں آیا خیارِ رویت نہیں ہاں اگر اس چیز کی حالت تبدیل ہو چکی ہے اب پھر خیار رویت حاصل ہو جائے گا سورج سمجھ میں آئی اگر وہ اسی حالت پر برقرار ہے وہ تو آپ کل دیکھ چکے تھے آج اور کل میں کوئی تبدیلی آئی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اب کوئی خیال نہیں رویت نہیں ہے خیال رویت تو کیا تھا کہ آپ نے ایک چیز دیکھی نہیں بغیر دیکھے خریدنے اور یہ تو آپ کیا کر چکے تھے دیکھ چکے تھے تو خیال روعیت نہیں اور ایک خیال عائد بھائی تو خیار ایب کوئی چیز خریدتے ہیں آپ کو بعد میں آپ کا پتہ چلتا ہے تو شریعت نے خیال دی آپ چاہیں تو بیک کو کیا کر سکتے ہیں بس, بس ختم کر چیز واپس لوٹا دی پیسے واپس لے لیے خیار ہاں اس میں بھی میں نے بتایا تھا خیار عیب بھی ختم ہو سکتا ہے ایک صورت میں جب کہ وہ بیچنے والا کیا کہے یہ چیز میں اس میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں میں ہر عیب سے بری ہوں بس مولانا اب خیال عیب بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا تو تین او تین خیار حاصل ہوتے تھے خیار شرط خیار عیب خیار صاحب قدوری نے صرف دو ذکر کیے ایک خیار عیب ایک خیارے کیوں اس لیے کہ یہ دونوں خود بخود آ جاتے ہیں جب کہ خیار شرط کو تو باقاعدہ کیا کرنا پڑتا ہے ذکر کرنا پڑتا ہے تو یہ خود بخود آتے ہیں ہر بے کے اندر اس لیے ان دو کو ذکر کیا تو کہتے ہیں ولاواز اچھا بھائی یہاں سے اب یاد رکھو مبیا اور سمن کے احکام بیان کرنے لگے ہیں بیع کی تاریخ بتلا دی بتلا دیا بیع کب لازم ہو جاتی ہے اور جب لازم ہو جائے اس کے بعد کسی کو کوئی خیار سوائے ان دو تین خیاروں کے اب بتلانے لگے ہیں مبیعے اور سمن کے بارے میں مولانا مبیعے اور سمن تو سب سے پہلے ایک مشترکہ حکم بیان کر دیے دونوں کے لیے اس کے بعد سمن کے احکام بیان ہوں گے پھر مبیعے کے احکام بیان ہوں گے بھائی اب کن کے احکام بیان کرنے لگے ہیں سمن اور مبیعے کے پہلے ایک حکم ایسا بیان کریں گے جو سمن کا بھی وہی حکم ہے مبیعے کا بھی اس کے بعد پھر سمن کو حکم کیا کریں گے پہلے ذکر کر دیں گے اور اس کے بعد پھر کس کے احکام بیان کریں گے مبیائی کے احکام بیان کریں گے یاد رکھیے جو چیز خرید رہے ہیں اس کی تعین ضروری ہے بھائی مبیائی کی تعین ضروری ہے مولانا کیا چیز خرید رہے ہیں سامنے مث گندم پڑی ہے یہ گندم میں خریدتا ہوں سورج سمجھ میں آ گئی مبیاں نہیں ہونا چاہیے بھائی مبیاں مشغول ہو تو یاد رکھو پھر جھگڑا آتا ہے مولانا اور ضابطہ ہے جس بے کے اندر جھگڑا آتا ہو وہ بے فاسد ہے جس بیگ کے اندر کیا آئے جھگڑا, جھگڑا آئے وہ خرید لی میں, میں کوئی چیز, ہاں کو چیز بیچ دی اب بعد میں آپ کو وہ کہتا ہے لو بھائی وہ سو روپے میں ایک کتاب لے لو آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں کوئی چیز بات ہوئی تھی کتاب کی بات نہیں ہوئی تھی موبائل میرے حوالے کرو بھائی جھگڑا آیا یا نہیں آیا تو مبیہ متعین ہونا چاہیے تاکہ جھگڑا نہ آئے بھائی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی مبیہ تو یا اور ذکر ہے سمن بھی تو بیگ کے اندر مبیائی کی تعین بھی ضروری اور سمن کا ذکر بھی ضروری سمن کیا ہے مولانا آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں کیا دیں گے ایوز میں بدلے میں روپے دیں گے ڈالر دیں گے پونڈ دیں گے کیا چیز دیں گے اور کتنے دیں گے اس کا ذکر بھی ضروری ہے اگر آپ اس کو کہتے ہیں میں نے آپ سے آپ کا موبائل پانچ سو میں خرید لیا کتنے میں خرید لیا پانچ سو میں, پانچ سو میں خرید لیا اس نے بھی ایجاب ای... قبول کر لیا مولانا اب آپ اس کو پانچ سو روپئے دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں نے پانچ سو روپئے نہیں میں نے تو ڈالر کی بات کی تھی لو پانچ سو ڈالر روپے کب نام لیا آپ نے لیا تھا نام روپے کا آپ نے صرف پانچ سو کہا تھا سمجھ میں آیا تو صفت کا بھی ذکر ہونا ضروری کیا چیز ہے اور مقدار بھی ذکر ہونا ضروری آپ اس کو کہتے ہیں میں نے آپ سے آپ کا موبائل روپوں میں خرید لیا یا یوں کہے, ڈالروں میں خرید لیا بھائی اب آپ جتنے بھی ڈالر دیں گے جتنے بھی روپے دیں گے وہ کہیں گے نہیں بھائی اتنے کا ذکر ہوا تھا صرف روپوں کا ذکر ہوا تھا آپ پانچ سو دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں پانچ ہزار دو تو جھگڑا آئے گا لہذا یاد رکھو بیع کے اندر تعین مبیاح ضروری ہے اور ذکر سمنا ضروری, ضروری, ضروری ہے اب یہاں سے ایک اہم ضابطہ بتلا رہے ہیں سمن اور مبیا کا بھائی یہ جو تعیین اور ذکر وغیرہ ہم مبیع اور سمن کا کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کا اجتباع نہ رہے بعد میں کسی قسم کا پھر جھگڑا آئے آئے آئے نہ آئے التباس نہ آئے تو اس کے صفت ذکر کی جاتی ہے بھائی فلاں کرنسی ہے اور اتنی مقدار میں ہے اس کے بدلے میں یہ چیز میں آپ سے خریدتا ہوں تو یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ چیز متعین ہو جائے کسی قسم کا اشتباع اور التباس بعد میں نہ رہے تاکہ جھگڑا آئے اب ایک چیز سامنے پڑی ہے مثلاً گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے آپ نے اپنے ساتھی سے کہا یہ جو گندم کا ڈھیر ہے میں نے آپ کو ایک ہزار روپے میں فروخت کر دیا اب کتنی گندم ہے کہتے ہیں یاد رکھو اس کے اندر اس کی مقدار ذکر کرنا ضروری نہیں چیز جب سامنے پڑی ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو اشارے کے ذریعے تو ایک چیز سب سے زیادہ ممتاز ہو جاتی ہے پتہ لگ جاتا ہے اس کا اس کے بعد اس کی صفات وغیرہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بعد گندم آپ نے بیچ دی بعد میں تو خراب یہ تو فلاں کوالٹی کی نہیں ہے یہ تو کم کوالٹی کی گندم ہے بھائی آپ کیا کہیں گے بھائی بھائی آپ کے سامنے میں نے آپ کو کہا تھا یہ گندم فروخت کرتا ہوں ایپ کی بات نہیں کر رہا ایپ آیا پھر تو اختیار ہے اس کو واپس کر سکتا ہے ایپ کے علاوہ ویسے کہتا ہے بھائی میں تو فلاں قسم کی لینا چاہتا تھا یہ تو فلاں قسم کی گندم ہے ہے ٹھیک لیکن قسم دوسری ہے آپ کیا کہیں گے مولانا میں نے کیا کیا تھا اشارہ کر دیا تھا چیز آپ کے سامنے تھی اسی وقت آپ کو لینی چاہیے تھی سورج سمجھ میں آ تو جو چیز سامنے ہو اس کی طرف اشارہ ہو جائے اس کی مقدار وغیرہ صفت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بھائی آپ نے اپنے سامنے یہ پیسے رکھے ہوئے مولانا یہ سمن ہے یہ کیا ہے سمن یاد رکھو ایک لفظ ہے سمن ایک ہے قیمت یہ بھی سمجھ لو یہیں پر قیمت وہ ہے جو بازار کا ریٹ ہے مولانا اس کو کیا کہتے ہیں جو بازار کا ریٹ ہے اسے کیا کہیں گے قیمت کہیں گے یہ قیمت ہے اس چیز کی صورت سمجھ میں آئی اور ایک ہے سمن جو آپ کے اور مشتری کے درمیان یا بائی کے درمیان طے ہو جاتے ہیں کچھ بھی طے ہو سکتے ہیں وہ وہ سمن کہلاتے ہیں بھائی آپ بازار میں ایک چیز کا ریٹ ہے آپس میں بے وغیرہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں اسی پر ہو بلکہ کیا کر لیتے ہیں بعض اوقات ایک چیز مہنگی ہے آپ اپنے ساتھی کو سستی دے دیتے ہیں تو یہ جو پیسے مقرر ہوئے آپس میں باہمی رضامندی سے یہ کیا کہلاتے ہیں سمن کہلاتے ہیں یہ ریٹ نہیں ہے مولانا وہ جو بازار کا ریٹ ہے وہ قیمت کہلاتی ہے اور یہ جو آپس میں طے ہو جائیں یہ کیا کہلاتے ہیں یہ اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں اس کے برابر بھی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی چیز آپ کے پاس بہت اچھی ہے آپ کے ساتھی کو پسند آئی وہ بازار سے بھی مہنگے داموں آپ سے خرید لیتا ہے تو یہ اب ہے یہ سمن ہے ہمارا نا کیا ہے تو کبھی بازار کی قیمت سے زیادہ ہو سکتے ہیں کبھی اس کے برابر ہو سکتے ہیں اور کبھی کم تو یہ ہے فرق قیمت میں اور سمن میں سمن جو باہم آپس میں طے ہو جائے اور یہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے بھائی مثلاً آپ اپنے ساتھی سے موبائل لیتے ہیں بدلے میں اس کو کیا دے دیتے ہیں یا تو پیسے دے دیتے ہیں یا بدلے میں اس کو دوسرا موبائل دے دیتے ہیں یا بدلے میں اس کو گھڑی دے دیتے ہیں تو جو چیز آپ لے رہے ہیں وہ کیا ہے مبیا اور جو سم چیز اس کو دے رہے ہیں وہ کیا ہے سامان تو سمن روپے نہیں بلکہ یہاں دیکھو گھڑی بن گئی سورج سمجھ میں آئی اچھا تو جو چیز یاد رکھو مبی اور سمن میں سے جو چیز سامنے پڑی ہو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہو تو وہاں پر اس کی صفات اور اس کی مقدار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں مقدار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سورج سمجھ میں آ گئے بھائی پیسے پڑے ہوئے آپ کے سامنے اچھے خاصے بھائی پیسوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے ایک بھائی چھوٹا سا آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں ان پیسوں کے بدلے آپ کی یہ گاڑی میں نے خرید لی وہ کہتا ہے میں نے ان پیسوں کے بدلے یہ گاڑی آپ کو بیچ دی اب وہ پیسے اٹھاتا ہے گنتا ہے کہتا ہے یہ تو کم ہے یہ تو کام. نہیں مانا نا آپ کے سامنے چیز تھی آپ اس وقت گننے کی بات کرتے اس وقت کوئی گنتی کی بات ہوئی گن کا کوئی ذکر نہیں ہوا میں نے اشارہ کر یہ دے رہا ہوں بھائی دیکھ لو تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے سورج سمجھ میں آ تو جس بھائی مبیا یا سمن جب وہ مشارن ہوں یعنی سامنے موجود ہیں ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو ان کی مقدار ذکر کرنے کی ضرورت ہے مقدار ذکر کرنے کی ضرورت دیکھئے دیکھئے یہی دیکھیے یہی ضابطہ بتلا رہے ہیں ولاواز اور وہ عوض جو مشارن ہوں جن کی طرف کیا کیا گیا ہو اشارہ کیا گیا ہو لاختاج وہ محتاج نہیں ہیں الا معرفتی مقداری ہا کس چیز کے محتاج نہیں ہیں ان کی مقدار کی ماں کے پہچاننے کے معرفت کا پہچاننا ان کی مقدار کے پہچاننے کے محتاج نہیں ہیں فی جواز بے کے جائز ہونے میں بے کے جائز ہونے بھائی بے یہ نہیں اب کوئی کہہ سکتا یہ بے ہی نہیں جائز کیونکہ پتہ نہیں تھا پیسے کتنے ہیں بھائی وہ چیز اشارہ ہو رہا ہے سامنے پڑی ہوئی ہے اشارے کے ذریعے ایک چیز سب سے زیادہ ممتاز ہو جاتی ہے لہذا اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ بے جائز نہیں ہے بلکہ کیا ہے بے جائز نہیں تو روپے ہوں چاہے وہ سمن ہو جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے چاہے وہ وہیا ہو جیسے گندم کا ڈھیر تھا اب کتنی گندم ہے کوئی پتہ تھا نہیں بعد میں یہ نہ تو کم نکلی بھائی میں تو سمجھ رہا تھا یہ سو بوری نکلے گی یہ تو ستر بوری نکلی یا نہیں بھائی مقدار کی نہیں آپ کے سامنے تھی اشارہ کیا تھا میں نے کب کہا تھا یہ سو بوری ہے میں نے تو کہا تھا یہ گندم آپ کو بیچتا ہوں مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں المشار المشارا اور کی طرف اشارہ کیا جائے لاحتاج الا معرفتی وہ محتاج نہیں ہے اپنی مقدار کے پہچاننے کے اندر بھائی بے کے جائز ہونے کے اندر تو یہ کس کے احکام بیان ہو رہے ہیں مولانا سمن اور مبیع کے احکام بیان ہو رہے ہیں اور یہ جو پہلا حکم بیان ہوا یہ کس کا ہے مبیع کا ہے یا سمن کا ہے یا دونوں کا ہے یہ دونوں کا حکم بیان ہو رہا ہے جب مشار میلے ہوگا تو ان کی مقدار کی پہچاننے کی ضرورت نہیں تو سمن اور مبیع یاد رکھیے رکھو کئی احکام میں مختلف ہیں ن اور مبیا کیا ہیں کئی احکام کے اندر مختلف, مختلف, ہیں, ہیں, مختلف ہیں مثلا مولانا ایک حکم یہ بھی سن لیں کہ مبیہ دو قسم پر ہے ایک ہے منقولی ایک ہے غیر منقولی منقول وہ بھائی جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے نقل کیا جا سکے منتقل کیا جا سکے اور غیر منقولی جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کیا جا مسن کھیت ہے کھیت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جا سکتا ہے نہیں یہ غیر منقولی ہے اسی طرح بھائی گھر ہے گھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جا سکتا ہے کوئی نہیں یہ بھی غیر منقولی ہے باغ ہے کسی کا یہ بھی غیر منقولی ہے سمجھ میں آیا کوٹھی وغیرہ ہے یہ بھی کیا ہے غیر زمین ہے کسی کی یہ بھی کیا ہے غیر منقولی ہوئی اور کچھ چیزیں منقولی ہیں ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں کیا ہیں منقولی چاہے گاڑی ہے چاہے بڑی سی بڑی مشینری ہے چاہے بڑے سے بڑا جہاز ہے سب کیا ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہوتے ہیں منتقل ہوتے ہیں منتقل ہوتے ہیں اب یاد رکھو ضابطہ بڑا قیمتی ضابطہ ہے لکھ لیں تو اچھی بات ہے منقولی میں من قبل القبض تصر جائز نہیں مبیع منقولی منقولی میں قبل القبض تصرف جائز نہیں قب... قب... کیا مبع منقولی میں قبل القبض قبضہ نہیں ہوتا بھئی قبل القبض قاب دو نقطوں والا با اور سعاد منقولی میں قبل القبض تصرف تصرف سعد کے ساتھ ہے تصرف جائز نہیں جب کہ سامان میں قبل القض تصرف جائز ہے جب کے سامان میں قبل القض تصرف جائز ہے ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی لکھ لیا پہلا ضابطہ کیا لکھا بھائی مبیا منقولی میں قبل القب تصروف جائے سب کی زبان مجھے ہلتی ہوئی نظر آئے بھائی مجھے بھی پتا آپ سمجھ گئے ہیں لیکن میرا مقصد ہوتا ہے بار بار اس کو دہرائیں تکرار کریں بھائی تاکہ ذہن میں چیز اچھی طرح بیٹھ جائے تو پہلا ضابطہ کیا ہوا کہ مبیا منقولی میں قبل القبض تصرف جائز نہیں اور جب کہ قبل قبض تصرف چیز بڑا قیمتی ضابطہ ہار بے کے اندر یاد رکھنا بھائی ورنہ بے فاسد بہت سی جگہوں پر بے فاسد ہو جاتی ہے مبیع منقولی کوئی منقولی چیز ہے ماننا یعنی کوئی بھی چیز ہے سوائے جاگیر مکان وغیرہ نکال کر اس کو جب آدمی اس کی بے کر لے تو جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے اس کے قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک آگے اس کے اندر کوئی اس کو بیچنا وغیرہ یا تصرف کرنا جائز دیکھو مثال سے بات واضح ہوگی میں نے آپ سے ایک کتاب خریدی میں نے آپ سے کہا یہ جو آپ کی کتاب ہے میں نے آپ سے سو روپے میں خرید لی آپ نے کہا بھائی میں نے آپ کو ایک کتاب سو روپے میں بیچ دی ایجاب و قبول ہو گیا ابھی میں نے آپ سے کتاب لی ہے <متحد> نہیں ابھی سو روپے آپ نے مجھ سے لیا ہے <متحد> تو ابھی نہ میں نے کتاب لی ہے نہ آپ نے مجھ سے سو روپئے لیے ہیں تو دونوں چیزیں قبل القبض ہیں ابھی دونوں میں سے کسی پر بھی قبضہ <متحد> <متحد> نہیں ہوا تو ایک ہے مبیا ایک ہے سمن مبیا کیا چیز ہے <متحد> کتاب اور سمن کیا چیز <متحد> <متحد> ہیں؟ <متحد> سو روپے تو یاد رکھیے مبیائے کے اندر قبضے سے پہلے آپ تصرف کرنا جائز نہیں بھائی میں نے مالک دراصل کون ہے اب مشتری ہے اب مشتری کیا کرتا ہے اس کتاب کے اندر تصرف کرتا ہے بائے کو کہتا ہے بھائی آپ نے وہ مجھے کتاب دینی تھی کتاب کے بدلے مجھے قلم دے دیں کیا دے دیں کتاب کے بدلے مجھے قلم دے دیں تو یہ کس کے اندر تصرف کر رہا ہے مبیعہ میں اور قبل القبض ہے یا قبضے کے بعد کر رہا ہے تصرف قبل القبض تصرف کرنا چاہتا ہے اور مبیعے میں قبضے سے پہلے کسی قسم کا تصرف کرنا جائز سمجھے؟ شرعن نجائز ہے سمجھ میں شرح نجائز ہے مولانا سمجھ میں آ گئی لہٰذا اگر میں اسے قلم لینا چاہتا ہوں اس کے بدلے تو پہلے اسے کتاب وصول کروں گا کتاب میرے قبضے میں آ گئی اب میں اس کو کہوں گا لو بھائی اس کتاب کے بدلے مجھے کیا کرو قلم دے دو تو مبیا کے اندر قبضے سے پہلے تصرف کرنا جائے گی کتاب ابھی مثلا پھر دیکھو کتاب اس کے پاس تھی مولانا ابھی میں نے کتاب وصول نہیں کی میں نے اپنے ایک اور ساتھی کو کہا بھائی میں آپ کو وہ کتاب تحفے کے طور پر دیتا ہوں کیا کرتا ہوں تحفے کے طور پر آپ کو دیتا ہوں نہیں مولانا یہ درست نہیں ہے کیونکہ میں کیا کر رہا ہوں قبل القبض مبیع میں تصرف کرا قبل القبض تصرف کرنا میرے لیے جائز نہیں سورج سمجھ میں آپ یا مولانا کتاب ابھی اس کے پاس ہے کتاب اس نے مجھے نہیں دی میں آپ سے بات کر لیتا ہوں بھائی میرے پاس ایک کتاب ہے فلاں قسم کی اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک سو بیس روپے میں دے دیتا ہوں اب میں کتاب کو آگے بیچ رہا ہوں بھائی کتاب کا مالک تو میں ہوں میں بیچ سکتا ہوں لیکن اس وقت جو کیفیت ہے کتاب میرے قبضے میں آئی ہے نہیں اور قبضے سے پہلے میں اس کی آگے بے کرنا چاہ رہا ہوں یاد رکھو یہ بے جائز کیونکہ یہ مبیعہ میں تصرف ہے قبل قبض اور مبیعے میں قبل القبص تصرف جائز نہیں ہے آپ مجھے کہتے ہیں بھائی وہ آپ نے میرے سو روپئے دینے ہیں یوں کریں اس سو روپئے کے بدلے مجھے قلم دے دیں یہ آپ کر سکتے آپ کے لیے جائز ہے کیونکہ آپ کس چیز کے اندر تصرف کر رہے ہیں سمن کے اندر تصرف کر رہے ہیں اور سمن میں قبل القبض تصروف ابھی آپ نے وہ سو وصول کیے نہیں اسی کے اندر خود تبدیلی کر رہے ہیں اور اس کے عوض میں کیا لے رہے ہیں قلم تو یہ جائز ہے مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا مبعۂ منقولی کے اندر قبل القبض تصروف جائز نہیں اور سمن کے اندر قبل القبض تصروف جائز ہے یہ تو ضابطہ نمبر ایک تھا ایک اور ضابطہ بھی لکھ دیجئے بھائی ایک اور فرق بھی مبیا اور سمن میں مبیا ہلاک ہو جائے تو بے ہی فصق ہو جاتی ہے مبیا ہلاک ہو جائے تو بے ہی فصق ہو جاتی ہے مبیع ہلاک ہو جائے تو بے ہی فسخ ہو جاتی ہے جبکہ سمن ہلاک ہو جائے تو بے فسخ نہیں ہوتی جب کہ سمن ہلاک ہو جائے تو بے فسخ نہیں ہوتی بلکہ سمن ذمہ میں باقی رہیں گے بلکہ سمن ذمہ میں باقی رہیں گے چاہے مشعر علِ سمن ہی ہلاک ہو جائیں چاہے مشعر علِ سمن ہی ہلاک ہو جائیں ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی لکھ لیا دوسرا ضابطہ کیا ذکر ہوا کہ مبیا اگر ہلاک ہو جائے تو بے کیا ہو جاتی محبی ہے فصق ہو جاتی محبی ہے لیکن اگر سمن ہلاک ہو جائے تو بے فصع نہیں ہوتی بلکہ سمن اس مشتری کے ذمہ میں باقی رہتے ہیں چاہے مشار سمنی کیوں نہ ہلاک ہو جائے صورت وہی بناؤ میں نے آپ سے کتاب خریدی جا و قبول ہو گیا کتاب ابھی آپ کے پاس ہے اور سمن ابھی میرے پاس ہیں بھائی مشتری کے پاس کتاب ابھی آپ نے مجھے دی نہیں کہ اچانک فرض کرو فرض کرو کتاب آپ کے ہاتھ سے چھوٹی آگ میں گری جل گئی بھئی بس مولانا بے ہی کیا ہو گئی بس ہو کیونکہ ہی نہ رہا مبیا ہلاک ہو گیا بے کی ہی کس چیز کی تھی میں نے تو اگر سمن ہلاک ہو جائیں تو بے فسخ نہیں میں نے بھائی اس کو دینے کے لیے جیب سے سو روپیہ نکالا ابھی میں نے اس کو دیا نہیں اچانک ایک آدمی نے کیا کیا ہاتھ مارا چھینے اور اٹھا کر فوراً دریا میں پھینک دیے یا میرے ہاتھ سے گرے وہ نوٹ ہاتھ سے چھوٹا ہوا سے ایک دم آگ میں گرا اور جل گیا سمن کیا ہوئے مالانا ہلاک ہوئے لیکن کیا بے فص ہوگی نہیں مالانا اس, اس نوٹ کے لیے بے ہوئی تھی یہ نوٹ تو میرے ضم میں تھا اتنے پیسے دینا میرے ضم میں تھے چاہے میں یہی نوٹ دوں آپ چاہے وہ یہ تو ختم ہو گیا اب میرے ذمہ سو روپیہ میں کہیں اور سے لا کر اس کو چاہے ہلاک ہو جائے سو کا نوٹ میں نے یہاں رکھا تھا اور بے یوں کی تھی بھائی اس ان پیسوں کے بدلے یہ کتاب میں نے آپ سے خرید لی انہوں نے کہا بھائی ان پیسوں کے بدلے یہ کتاب میں نے آپ کو بیچ دی اچھا تو آپ دیکھیے سمن مشار علیہ ہے میں نے اس کی طرف باقاعدہ اشارہ کیا ہے لیکن یاد رکھو سمن تعین سے متعین نہیں ہوتے اب یہ نوٹ بھی چاہے جل جائے کوئی حرج نہیں مالانا نہ مجھے مجھ بے پھر بھی فسخ نہیں ہوگی بلکہ میرے زیمہ کیا ہوگا سو روپیہ میں لا کر دوں سورج سمجھ میں آ تو مبیا ہلاک ہو جائے تو بے کیا ہو جاتی ہے پھنسا کیونکہ بہ ہوئی ہی اسی چیز کے لیے تھی وہ چیز ہی نہ رہی تو بیب کس چیز پر ہو اور سمن ہلاک ہو جائے تو بے پھنسا بلکہ وہ اس کے ذمہ میں رہیں گے چاہے مشاروں نیلے سمن ہی کیوں نہ ہلاک ہو جائے چلیے نہادہ ہزا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام